اوزب اللہ سمیر من منشی طرزین من حمضی و نفتی ہی و نفسی اللہ وانتم تسمعون اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو حکم مانو ولا طول ان ہوا انخم اور اس سے منہ نہ پھیرو جب کہ تم سن رہے ہو پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کو تنوی کی تھی تو اب مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ جب تمہیں کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم معلوم ہو جائے تو پھر اسے بجا لاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرو اور اللہ رسول کی مخالفت میں کسی کی بات نہ سنو بلکہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہوگی سورت کے شروع میں غنیمتوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے فرمایا قل الفال اللّہ والرسول رسول کے انفال یعنی غنائیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرط قرار دیا تھا اور پھر اس کے بعد اہل ایمان پر اللہ نے جو انعامات کیے میدان بدر میں اور دیگر ان کا اللہ نے تذکرہ کیا اشارہ کیا اور اسی پہلے کلام کو پھر دوبارہ تلقین کی خاطر پھر اللہ سبحانہ تعلیٰ دہرا کے اطاعت کی تلقین کر رہے ہیں کہ یادینہ آمن و عطی اللّہ اور رسول اے اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو والا طبل تسماون اور منہ نہ پھیرو اعراز نہ کرو جبکہ کہ تم سن رہے ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب تم سن رہے ہو اس وقت منہ نہ پھیرو اور دوسرے اوقات میں بے شک منہ پھیرو یہ معنی نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکام کے مطابق کتاب و سنت کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو کیونکہ تم ہر آن اللہ اور اس کے رسول کے حکامات سنتے ہو اگر سنا نہ ہو تم نے علم نہ ہو کہ اللہ کا حکم اس بارے میں کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ اس معاملے میں کیا ہے پھر تو ادھر ہو سکتا ہے اللہ علمی کا لیکن جانتے ہوئے بھی تم نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم سن رکھا ہو کبھی بھی اور تمہیں معلوم ہو پھر بھی تم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرو یہ کام نہ کیا کرو یہ اہل ایمان کو زیب نہیں دیتا ولا کون و کل دینہ کالو سماسمعون اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم سنتے ہیں حالانکہ وہ نہیں سنتے اسے مراد مشرقین منافقین کفار یہ ادو نثارہ ہے اہل کتاب جو کانوں سے تو اللہ اس کے رسول کی بات سنتے ہیں لیکن ایسے سنتے ہیں کہ گویا انہوں نے نہیں سنا جس کو کہتے ہیں سنی انسنی کر دیتے ہیں کانوں سے سنتے ہیں لیکن دل سے نہیں اس کو تسلیم نہیں کرتے ان کا سننا نہ سننے کے مترادف اور برابر ہے ان نشرت دباب بھی اند اللہ رقم الدین علائم یقیناً تمام جانوروں سے برے اللہ کے نزدیک وہ بہرے اور گنگے ہیں جو سمجھتے ہیں دواب یہ داپا کی جمع ہے دابا ہر اس جاندار کو کہتے ہیں جو زمین پر چلتا ہے زمین پر چلنے پھرنے والے ہر جاندار کو دابا کہتے ہیں ہر جانور جو جانور ہے جان والا چاہے وہ انسان ہو یا حیاوان ہو جو زمین پہ چلتا ہے وہ دھابا ہے خواہ وہ ذی شعور ہو عقل رکھتا ہو یا عقل نہ رکھتا ہو انسان ہو یا غیر انسان ہو زمین پہ چلنے پھرنے والا دھابا ہے یعنی کفار اور منافقین جو کانوں سے تو اللہ اس کے رسول کی بات سنتے ہیں لیکن اسے اچھی طرح غور کر کے نہیں سنتے اور پھر زبان سے اچھی بات نہیں نکالتے اگر سن بھی لیتے ہیں تو سننے کے بعد اللہ اس کے رسول کی مخالفت میں ہی زبان چلاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی عقل سے کام نہیں لیتے یہ اللہ کے نزدیک تمام جانوروں سے بدتر ہیں کیونکہ جانور تو اپنے فکری تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اللہ نے جانوروں کو جس کام کے یہ پیدا کیا ہے جانور وہ کام کر رہے ہیں دودھ والے جانور کا کام دودھ دینا ہے سواری والے جانور کا کام سواری کے کام آنا ہے بوجھ اٹھانے والے بوجھ اٹھاتے کھینچتے ہیں جانور اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اللہ نے پیدا کیا انسانوں کے فائدے کے لیے انسان ان کو کھاتے ہیں ان پر سوار ہوتے ہیں ان پر بوجھ لاتے ہیں ان کا دودھ پیتے ہیں اللہ نے ان کو جن مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں لیکن انسانوں میں سے کفار کو جس مقاصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ کیا ہے جنو انس کو ہم نے پیدا کیا عبادت کے لیے وہ اپنا مقصد ہی پورا نہیں کر. لہذا یہ جانوروں سے بھی بہتر ہے حیات کو پورا کرتا ہے اور یہ مقصد حیات کو بھی پورا نہیں کرتے تو یہاں پہلے پہرے ہونے کا ذکر ہے پھر گونگے ہونے کا کیونکہ بندہ پہلے بات سنتا ہے سننے کے بعد پھر وہ زبان سے کچھ کہتا ہے ادا کرتا ہے بچہ بھی پہلے سنتا ہے سن سن کے وہ الفاظ کو سمجھتا ہے پھر زبان ہلا کر وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے اور بولنا سیکھتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے حکام پہلے بندہ کانوں کے ساتھ سنتا ہے سننے کے بعد اس کو سمجھتا ہے اور پھر زبان سے اس کی تبلیغ کرتا ہے آگے دوسروں تک اس کو پہنچاتا ہے اور بعض بہرے اور گنگے اپنی عقل سے حق کو سمجھ لیتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں یہ ایسے گنگے پہرے ہیں جو اپنی عقل سے بھی حق کو قبول نہیں کرتے یہ تینوں چیزوں سے خالی ہیں اسم البک بہرے گنگے اللہ کی نگائ جو عقل نہیں رکھتے یہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین جانور ہیں وَََََََََََََََََََََ خیرم اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو ضرور انہیں سنوا دیتا وََََََََََََََََََََََصم اور اگر انہیں سنوا دیتا لطب تو بھی وہ اعراض کرتے ہوئے بے رخی کرتے ہوئے منہ پھیر جاتے یعنی اگر ان کے دل میں خیر مطلب حق کی طلب ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے سننے کو نفع بخش بنا دیتا لیکن ان کی حالت کیا ہے یہ قرآن سنتے تھے تو کیا کہتے تھے لاطسم اولی حاضل قرآن وغفی ہی لہ اللہ تم قرآن نہ سنو بلکہ شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ تو یہ جو کچھ سنتے تھے وہ بھی ان کے لیے مفید اور فائدہ مند نہیں ہوا کیونکہ ان کے دل میں کوئی خیر نہیں حق کی طلب ہے ہی نہیں دل میں انہوں نے ٹھانی ہوئی ہے کہ ہم نے ہاتھ کو ٹھکرانا ہی ٹھکرانا ہے تو اگر اللہ تعالی کو معلوم ہوتا کہ ان کے دل میں کوئی خیر ہے لسم آؤں تو ان کو سنا دیتا اس سنانے سے مراد یہ ہے ایسا سنانا جو فائدے مند ہو ویسے کانوں سے تو یہ سنتے ہی تھے اور سن سن کے ہی تو اعتراض کیا کرتے تھے یعنی ان کا سننا فائدے مند نہیں بلکہ ایمان کے بارے میں نقصان ہی دیتا تھا انہیں اور اگر وہ انہیں سنوا دیتا یعنی محض کانوں سے وہ سن بھی لیتے اگر انہیں اسی حال میں کہ ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے وہ سنواتا تو یقیناً وہ منہ پھیر کر چل دیتے یعنی ان لوگوں نے گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنے اندر سے وہ صلاحیت ہی ختم کر دی ہے جو ایمان اور راہ ہدایت کی پیروی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ صلاحیتی مر گئی ہے ان کی مسلسل کفر کے پیچھے چل چل کے ایمان کی مخالفت کر کر کے دیر کی مخالفت کر کر کے جب بیج ہی نہ ہو تو درخت پیدا نہیں ہوتا اور پھل نہیں آتا تو ان کے اندر سے بھی وہ بیج جو ہدایت کی کہ درخت کی آبیاری کرتا ہے اور اگاتا ہے اس کو ہدایت کا پھل دیتا ہے وہ ہی ختم ہو گیا ہے اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ فرما سکتے فرماتے ہیں کل بل رانا اللہ کلوبیم ماں کا نو خبردار رہو کہ ان کے برے اعمال ان کے دلوں پر زنگ بن کر چھا گئے ان کے برے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے زنگ چڑھا دیا ہے اور اب وہ حق بات کو قبول کرتے والے نہیں ہیں یا یہ اللہ استجیبوا امن استجیب اذا رسول لما داقم اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو استجیبوا تہذیب و اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کرو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو اذا داق لما یقحی جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے دعوت دیتے ہیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے وہ علم و جان لو انہول بین المر کی وقل بھی کہ یقیناً اللہ تعالی آدمی اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے وہ انا ہو تو شعروم اور یقیناً اور کے کے اور حقیقت یہی ہے کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت ہے اسے خوشی سے قبول کرو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر خوشی سے لبئی کہنا اس کو دل و جان سے تسلیم کرنا یہ تم پر لازم ہے ادا داق ملیما یقین جب وہ تمہیں دعوت دے یعنی جو ہی وہ تمہیں کسی کام کا حکم دے فوراً اس پر عمل پیراؤں نے اس تہذیب اللّہ و رسول جو ہی وہ تمہیں دعوت دے فوراً اس کو قبول کر لو ابئی جی میں نے کہا کرو اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا وہ نماز پوری کر کے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی یا یادین مستجیب اللّہ رسول اجادہ اور فرمایا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا یہ آیت تم نے نہیں سنی انہوں نے کہا آئندہ انشاءاللہ ایسا میں نہیں کروں گا یعنی لیک نہیں نماز کے دوران بھی اگر اللہ کے رسول نے پکارا ہے تو لبئی فوراً سب کچھ چھوڑ فوراً بات کو قبول کرو صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر میں ابو سعید ابن معلہ کو نماز پڑھتے ہوئے بلانا اور اسی وقت ان کا نا آنا ذکر ہے اور وہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تلقین موجود ہے کہ ان کو بھی بلایا نماز پڑھ رہے تھے وہ نماز پوری کرتے ہوئے مؤخر ہو گئے لیٹ ہو گئے تو آپ نے ان کو بھی یہی جائز اس کا مطلب ہے کہ جو ہی اللہ رسول کی بات سنو فوراً مان لو پھر پسو پیش نہیں آئیں بائیں دائیں شائیں نہیں بس فوراً سر تسلیم خم کر لو ارادہ ماحق اس چیز کی دعوت دے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے حیات بخشنے والی چیز یہ دین اسلام ہے قرآن مجید ہے اللہ تعالیٰ کی وحی ہے یہ انسان کے لیے حیات ہے اور اس سے بعض لوگوں نے جہاد بھی مراد لیا ہے کیونکہ جہاد وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہے آخرت میں زندگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے خصوصاً اس لیے کہ سورت کے شروع میں بھی جہاد اور غنائیں حق کی بات چڑھی آ رہی ہے تو اس وجہ سے جہاد کا معنی اکثر لوگوں نے لیا ہے کہ نمایا عید مسا جہاد ہے اور اسی طرح سورہ باقرہ میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا ہے کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے ہزاروں کی تعداد میں موت کے در سے موت سے بچنے کے لیے تو اللہ نے کہا مر جاؤ اللہ نے ان کو موت دی پھر دوبارہ اللہ نے کو زندگی بتا دی یہاں سے بھی مراد جہاد ہے کہ پھر اللہ سبحانہ ہوا تھا وہ جو جہاد سے ڈرتے ہوئے اور اپنی جانوں کو بچاتے ہوئے نکلے اللہ نے کہا میدان جہاد کے بغیر بھی موت کیا آ نہیں سکتی اب جگہ جہاد میں زندگی ہے اصل عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ جب تم بیع اینا یعنی سودی تجارتیں کرو گے یہ سود کی ایک قسم ہے ہیلے کے ساتھ جو سود لیا جاتا ہے اس کو اینا کہتے ہیں اور بیلوں کی دوم پکڑ لوگے مطلب کھیتی باڑی میں مصروف ہو جاؤ گے اور کاشتکاری پر ہی راضی ہو جاؤ گے خوش ہو جاؤ گے اور جہاد کو چھوڑ دو گے سلط اللہ صلاطل حلّہ اللہ. اللہ تم پر ایسی ضلعت مسلط کرے گا کہ جسے وہ دور نہیں کرے گا حج کا کر جیو الا حتیٰ کہ تم اپنے دین یعنی جہاد کی طرح واپس لوٹا ہو لما یعنی جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں جہاد کے لیے بلائے تو فوراً میدان میں اتر جاؤ یہ بھی اس کا ایک معنی ہے. وہلق الح البرِ وقل بھی اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے یعنی حق وعدے ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو یہ سزا ملتی ہے کہ وہ انسان اور اس کے دل کے درمیان اللہ حائل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اسے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لدئی کہنے کی توفیق ہی نہیں ملتی جیسے کہ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑا کر دیا جب حق کی بات کو قبول کرتا رہتا ہے بندہ دل سیدھا رہتا ہے اور جب حق چھوڑتا ہے تو دل بھی تیڑے ہو جاتے ہیں آیت کا یہی معنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی تعالیٰ جمہور بہت سی نے ذکر کیا ہے میں بھی اسی طرح کی ایک بات ذکر ہوئی ہے کہ جنگ تبوک میں کام مالک رضی اللہ تعالی عنہ فوری طور پر نہیں نکل سکے تھے تو یہ الگ بات ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تو نے ان کی سچائی اور عناپت کی وجہ سے انہیں توبہ کی توفیق دی اور قرآن میں بھی اللہ نے سورہ توبہ میں ان کا ذکر فرمایا تو اگر وہ پھر فور اس وقت نہیں نکلے غزبۂ تبوق میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا کہا تھا چلو آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں بڑی بہترین تیز سواری ہے میرے پاس پہنچ جاؤں گا لیکن تاخیر کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو توفیق نہیں ملی دربہ تبوک میں شریکوں میں نہیں شریک ہو سکے تو جو ہی اللہ اس کے رسول کا حکم ہو فوراً لدئی کہنا چاہیے اور عمل درآمد کرنا چاہیے وہ انا ہوئی تو شارون اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے یعنی حقیقت یہی ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف لوٹو گے بالآخر رب کے حضور تم نے پیش ہونا ہے تو لہذا ایسے کام کرو کہ اللہ کے سامنے سرخ خرو ہو جاؤ بطرت اللہ اور اس فتنے سے بچ جاؤ جو لازماً ان لوگوں کو خاص طور پہ نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی سخت سزا والا ہے متعدد صحیح احادیث میں یہ بات ثابت ہے کہ جب کسی قوم میں امر بالمعروف اور نہ ہی المنکر منکر کا فریدہ سر انجام نہ دیا جائے نیکی کا حکم لوگوں کو نہ دیا جائے لوگ ایک دوسرے کو برائی سے منع کرنے والے نہ ہوں تو پھر اللہ سبحانہ ہوا تھا اس پوری قوم پر خواہ گیر آزاد بھیجتا جو ظالموں کو بھی پہنچتا ہے اور وہ لوگ جو ظالم نہیں ہوتے ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے بتہ فکرت اللہ کسی بن تم خاص تھا وہ فتنہ عظیم فتنہ جو تم میں سے صرف ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا اگر امر بالمعروف نہیں علی المنکر کا فریدا چھوڑ دیا تو ظالموں کے ساتھ ساتھ جو نیک لوگ ہیں وہ بھی حالات ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لتا نرون بلآفن المکر تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور ضرور برائی سے منع کرو گے اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیج دے گا تم پھر اللہ سے دعا کرو گے وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا اتنی اہمیت ہے اگر بالمعروف اور نہیں یعنی کرتی اساد جن کا واقعہ پوچھے سرح حالات میں گدرا ہے تفسیر کے ساتھ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے والا ہے ان کا واقعہ بھی اس کی ایک مثال ہے اللہ نے کہا اللہ دینا ہم نے نجات انہیں دی جو برائی سے منع کرتے تھے اللہ نے عذاب نادر کیا نجات پانے والے کون تھے برائی سے منع کرنے والے مشریا پکڑنے والے اور جو خود پکڑتے نہیں تھے اور پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے اللہ دین اللہ عظاب سی بہت برے عذاب میں ہم نے ان کو گرفتار کیا تو یہ بھی ایک مثال ہے اور جان لو کہ انکم شرید القاب جان لو کہ اللہ تعالی بہت سخت عذاب دینے والا ہے بدکرو عید کم ان تم تلیل مستد اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے اور زمین میں نہایت کمزور تھے تقاف نہ یہ تختہ کم الناس تم ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو اچک کر لے جائیں گے ف آ تو اللہ نے تمہیں جگہ دی و اجادہ تم بھی نسری ہی اور اپنی مدد کے ساتھ تمہیں قوت بخشی و راضا کا تم من اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اللہ اللہ تم کشکروم تاکہ تم شکر گزار بنو اس میں مکی زندگی کی طرف اشارہ ہے مسلمانوں کی قلت تعداد سختی اور خوف کی طرف کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ سے پرینٹ کو نکال کے مدینہ میں جگہ دی اور ان کو اپنا گھر امن سکون اور راحت اور آرام ذکر کیا نصیب فرمایا اور پھر کہا کہ تمہیں پقیدہ چیزوں سے ہم نے رزق بھی دیا اس میں دوسری تمام پاکیدہ نعمتوں کے ساتھ ساتھ غنیمتیں بھی شامل ہیں کیونکہ یہ پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھی غنیمتی اللہ تسکرون یہ سارا کچھ اس لیے کیا تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو شکریہ ادا کرو یا لا تخونوا اللہ امانعی تم وہ انتم تعلمون اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو وہ انتم تعلمون جبکہ تم جانتے ہو امانتوں میں خیانت کا دائرہ بڑا وسیع ہے اس سے وہ تمام تر ذمہ داریاں اور عہدے مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ یا بندوں سے اہم معاہدے کیے گئے ہیں سو جنگ نکاح یہ معاملات بھی اس میں شامل ہیں ان موقعوں پر بھی معاہدات اور ذمہ داریاں وہ قبول کی جاتی ہے اسی طرح ایک دوسرے کے ذاتی راز فوجی راز یہ بھی امانت ہوتے ہیں امانتوں کا دائرہ بڑا وسیع ہے ہاتھ میرے بھی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ سے پہلے ایک عورت کو خط دے کر مکہ میں بھیجا جس میں اہل مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ پر حملے کے ارادے سے آگاہ کیا گیا تھا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبی ہوئی تھی ہاں وہ بدری صحابی تھے بن ہاتھ بنبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ پکے مسلمان تھے ان کا اسلام واضح تھا زاہد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں گواہی دی کہ یہ اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور انہوں نے اپنا ادر بھی پیش کیا کہ میرا خاندان ہے وہاں میں چاہتا ہوں کہ اہل مکہ پر کچھ احسان کر دوں تاکہ وہ ان کو نقصان نہ پہنچائیں تو بہرحال ان کا معاملہ اللہ رب العالمین نے معاف کیا ویسے ہی اہل بدر کے لیے اللہ تعالی نے کہا ہے احمر معاشے تم قد کا فرد بولا کو تم جو بھی کرو میں نے تمہیں وقت دیا ہے اتنا مقام و مرتبہ اللہ نے اہل بدر کا رکھا ہے بہرحال امانتوں میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں یہ سب کچھ امانت ہیں سیدنا سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم ہی ایسا ہوا کہ ہمیں کوئی خطبہ دیا ہو اور اس میں یہ بات نہ کہی ہو لا ایمان علی مان تعالیٰ ولا دین علی اللہ عہد علیہ کہ اس بندے کا دین نہیں جس کا کوئی عہد نہیں اور اس شخص کا ایمان نہیں جس کی کوئی امانت نہیں مصرد احمد ابن اقبال کی روایت ہے اور ناؤت وغیرہ نے اس کو صحیح کہا رہی ہے اسی طرح عبداللہ ابن عمر اور ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے منافقین کی علامات اس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب اس کو امانت دی جاتی ہے کسی چیز کا کسی راز کا کسی بات کا کسی شہر روپے پیسے کا اس کو امین بنایا جاتا ہے وہ اس میں خیانت کرتا ہے تو خیانت کسی بھی قسم کی امانت میں نہیں اللہ اس کے رسول کی امانت میں بھی خیانت نہیں اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہیں کرنی وہ لگوں انوال و اولاد و اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری جانیں یہ فتنہ ہیں آزمائش ہے تمہاری اولاد اور تمہارا مال وہ ان اللّہ آئندہ اجر العدیم اور یقیناً اللہ کے پاس ہی بہت بڑا اجر ہے مال اور اولاد کی محبت انسان کے لیے بڑی آزمائش ہے کیونکہ آدمی عام طور پر انہی کی وجہ سے خیانت کرتا ہے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے ان الولادا مب خلا تن مجھ کہ بچہ یقینا بخل بزدلی جہالت اور غم کا باعث ہوتا ہے اولاد کی وجہ سے بچے کی وجہ سے بندہ بخل کرتا ہے اس کی وجہ سے گزد ہو جاتا ہے خود بڑا دلیل اور بہادو ہوتا ہے لیکن اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے وہ دلیری کرنا چھوڑ دیتا ہے اور جہالت اور غم کا باعث بھی ہوتا ہے یہ فتنہ ہے تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے اصل میں اللہ سبحانہ کا تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ترجیح دیتا ہے یا مال اور اپنی اولاد کو ترجیح دیتا ہے مال اور اولاد کی ایسی محبت جو خیانت والی ہو اور احکام الہی کی نافرمانی جس محبت سے لازم آتی ہو اس ناجائز محبت پر غالب آنے کا طریقہ یہ اس بات کا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے جب بندے کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ کے پاس بڑا اجر ہے اجر عظیم ہے تو پھر اللہ سے اجر کی جو امید اور یقین ہے وہ اس محبت پہ غالب آ جائے گا وہ ان اللہ اندہیم اللہ کے پاس بڑا اجر ہے اس کو دیر میں رکھو مال اور اولاد بھاری لیے آزمائش ہیں اس آزمائش میں ناکام نہ, نہ ہو جاتا